حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ارشاد ہوتا ہے تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اے اللہ میں تجھ سے فتنہ و آزمائش سے پناہ چاہتا ہوں اس لیے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو فتنے کی لپیٹ میں نہ ہو بلکہ جو پناہ مانگے وہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ مانگے کیونکہ اللہ سبا نہو کا ارشاد ہے اور اس بات کو جانے رہو کہ تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو مال اور اولاد کے ذریعے آزماتا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کون اپنی روزی پر چیم بچی ہے اور کون اپنی قسمت پر شاکر ہے اگرچہ اللہ سبحان ہو ان کو اتنا جانتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے کو اتنا نہیں جانتے لیکن یہ آزمائش اس لیے ہے کہ وہ افعال سامنے آئیں جن سے ثواب و عذاب کا استقاق پیدا ہوتا ہے کیونکہ بعض اولاد نرینا کو چاہتے ہیں اور لڑکیوں سے قبیلہ خاطر ہوتے ہیں اور بعض مال بڑھانے کو پسند کرتے ہیں اور بعض شکستہ حالی کو برا سمجھتے ہیں